میرا سوال ہے کہ فی میں بیٹیوں کا جو ہے کتنا دینا چاہیے دیکھیں جہیز کتنا دینا چاہیے یہ تو ماں باپ کی مرضی پر موقوف ہے البتہ اس میں دو باتیں اول تو یہ بات کہ جہیز جو بھی ہوتا ہے یہ لڑکی کی اپنی ملک ہوتا ہے عام طور پہ ہمارے یہاں جو والدین کی طرف سے جہیز دیا جاتا ہے جو کچھ جہیز کی چیزیں دی جائیں گی وہ لڑکی کی اپنی ملک ہوں گی شوہر اس کا مالک نہیں ہوگا سوائے وہ چیزیں کہ جو براہ راست شوہر کو دی جاتی ہیں اور اس کی ملک کی جاتی ہیں وہ اس کی چیزیں ہیں وہ الگ بات ہے باقی اس کے علاوہ جو بھی عام طور پہ جہیز کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لڑکی کی ملک ہوتی ہیں دوسرا یہ کہ جہیز جو ہے یہ لڑکی والوں کی مرضی پر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا جہیز دینا چاہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ کو جہیز دیا تھا وہ بالکل مختصر سی کچھ چیزیں تھیں جو آپ کو دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ برکت کے اعتبار سے بہت بڑی تھی لیکن یہ ہوتا ہے مرضی پر موقف وہ کیا دے رہے ہیں کیا دینا چاہ رہے ہیں اب ہمارے یہاں جو اس کی لعنت ہے وہ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ طلب کی جاتی ہیں اس میں بکثرت صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو رشوت پر مبنی ہوتی ہیں اور وہ حرام ہوتی ہیں کہ جس طریقے سے مطالبے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یعنی ایک جہیز کے اندر یہ یہ چیزیں لانا پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اپنے استعمال کے اندر لے لی جاتی ہیں حالانکہ استعمال میں ایک تو عرف کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں کہ جو استعمال کے اندر آتی ہیں جیسے صوفہ ہے ایسی چیزیں ہیں کہ وہ گھر کے سبھی افراد اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ وہ ہر ایک استعمال کی نہیں ہوتی لیکن بعض گھروں کے اندر جو ہے وہ بغیر لڑکی کی اجازت کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے یہ غلط ہے دوسرا ہے یہ کہ یہ جو طلب کیا جاتا ہے اس کو طلب کرنے کی اجازت نہیں کہ اس, اس طرح کا آپ جہیز دیجیے گا یہ طلب نہیں کر سکتے یہ لڑکی والوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس طرح کا اپنے اپنی بیٹی کو جہیز دینا چاہتے ہیں اسلام کے اندر پہلی بات تو یہ کہ اس کا کوئی یہ تصور نہیں کہ کیا کیا چیزیں ایک دینی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ نکاح کو آسان بناتا ہے کہ جتنا آسان طریقے سے نکاح ہو سکے وہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے معاشرے کی بہت ساری خرابیاں سرے سے جنم ہی نہیں لیتی ایک, ایک, ہے ایک تو ہے کہ جو جنم لیں اور اس کے خاتمے کا بندوبست ہو اسلام نے اس کا اہتمام ایسا کیا ہوا ہے کہ نکاح کو اتنا آسان بنایا جائے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بالکل سرے سے معاشرے سے ناپید ہی ہو جائے ہونے ہی نہیں چاہیے تو اگر نکاح آسانی کے ساتھ ہو جائے گا تو آآ آآ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے تو اسلام ایسے معاملات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ جس کے ذریعے نکاح آسان ہو تو اب جہیز جو ہمارے یہاں پر ہے اس سے نکاح مشکل اتنا مشکل کر دیا, دیئے دیئے دیا ہے کہ جس کی حد نہیں ہے کہ جس طریقے کا جہیز دینا پڑتا ہے اور جہیز کے اندر جیسے جیسے مطالبے کیے جاتے ہیں اس سے نکاح بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس رسم سے ذرا یوں جان چھڑانی چاہیے کہ اس میں جو شرعی خرابیاں آ رہی ہیں رشوت کی آ رہی ہے یا نکاح اس سے مشکل ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے آ, لڑکی والے اپنی اجازت سے اپنی مرضی سے دیں لیکن وہ بھی اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ان کے اس طرح دینے کی وجہ سے جو رواج بن جاتے ہیں طرح طرح کے رواج بن جاتے ہیں ایک نے دے دیا کچھ شامل کر دیا اب دوسرا اس کے دیکھنے میں हुँ. یا تو خود ہی شامل کرے گا یا پھر اس کے سسران والوں کی طرف سے مطالبہ ہوا تھا, ہوگا کہ فلاں نے اس طرح دیا تھا تم بھی اس طرح دینا صحیح. تو شامل کرتے ہوئے بھی اس بات کو بغور غور کر لیا جائے کہ کیا آپ کے شامل کرنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے لیے آزمائش آ جائے مصیبت हुँ. ہو جائے لہذا آپ جہیز کے اندر کوشش کریں کہ وہی چیزیں دیں کہ جس سے دوسروں کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے